الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرب الانبیاء والمسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین منصار على نهجہ واحتدہ بہدیہ الہم الدین اما بعد یہ عقیدے کے چوتھا درس ہے اور انشاءاللہ آج کے درس میں جیسا کہ بتا گئے پچھلے درس میں انشاءاللہ آج کے درس میں شرک کی تعریف اور اس کی اقسام کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گا کیونکہ یہ توحید کے درس ہے عقیدے کے درس ہیں تو اس لیے سارے موازی آپ دیکھو گے اسی میں ہے توحید ایمان عقیدہ شرک کفر نفاق اور اسی کے متعلق یہ ساری باتیں ہوتی ہیں پچھلے درس میں شہادتین کے متعلق بات ہوئی تھی شہادتین ارشد اللہ الہ اللہ ارشد محمد الرسول اللہ اس کی اہمیت اس کے شروط، اس کے ارکان اس کے نواقض اور اسی کے متعلق بہت سارے باتیں کی گئی ہیں اور آج کے درس میں شرک کے بارے میں بات کریں گے یہ تقریباً یہ بھی درس پچھلے درس سے اور اس سے پہلے والے درس سے اس کا تعلق ہے آئیے دیکھتے کہ شرک مطلب کیا ہے ہم لوگ عموماً سنتے ہیں کہ شرک غلط ہے شرک نہیں کرنا چاہیے شرک کرنے سے انسان جہنمی بن جاتا ہے آئیے دیکھتے کہ شرک کا مطلب کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے اور یہ شرک کیوں اللہ سبحانہ ہو تو کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے کہ اتنا بڑا کام تھو اتنا عظیم جرم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ ہوتا اتنا سزا دیں اتنا اللہ سبحانہ اعلیٰ ہمیشہ کے لیے کسی کو جہنم میں داخل کر دے اتنا سبب بھی بڑا نہیں ہے کہیں گے نہیں بلکہ یہ بھی بہت, بہت بڑا سبب ہے تو اس لیے اللہ کے نزدیک کیوں عظیم ہے اس کے بعد یہ شرک اقسام بھی ذکر کیا جائے گا شرک کے دو قسم ہیں اکبر و اصب دونوں میں کیا فرق ہے اور دونوں کے مطلب کیا ہے یہ ان بیان کیا جائے گا شرک اصل عربی لفظ ہے اور شرک کے لفظ قرآن اور حدیثوں میں عموماً اللہ سبحانہ ہو نے اللہ کے رسول اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ذکر کی ہے جیسا کہ قرآن کے آتے ہیں اللہ من شرک بلّہ ان شر لظلم عظیم اور اس کے علاوہ اور بہت سارے آیات ہے حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں من شرک لا یشرک شی عن تو شرک کے لفظ یہ قرآن نے اور حدیث نے استعمال کی ہے شرک اصل عربی لفظ ہے شرک یا تو شرک سے ہے یا تو شراکہ سے شرک کے مطلب جالی کو کہتے ہیں کیونکہ انسان شرک میں جب پھنس جاتا ہے تو پھر جس طرح جانور کسی جالی میں پھنس کے وہ گمراہ اور وہ برباد ہو جاتا ہے اسی طرح انسان اس کام میں اس طرح پھنستا ہے کہ وہ گمراہی ہو جاتا ہے یا تو یہ شراکت سے ہے شراکت سے زیادہ یہ قریب ہے شراکت جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں پارٹنرشپ انسان جیسا کہ شریکہ لکھتے ہیں آپ کمپنیوں میں دیکھو گے شریکہ شریکہ شریکہ اس میں اگر دو تین لوگ اس میں مالک ہوتے ہیں تو شراکت ہوتی ہے آپس میں تو اسی لیے شرک کو بھی اس میں شراکت ہوتی ہے انسان عبادت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کر دیتا ہے اور یہ عبادت میں جو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے انسان کسی اور کو حصہ بھی بنا لیتا ہے تو اسی لیے شرک کو اسی لیے کہا گیا ہے اور اصطلاحی تعریف میں علمائے کہاں کی کے نزدیک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی علوحیت میں اس کا کوئی شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں یعنی ربوبیت میں کہ ہم لوگ یہ جانیں جیسا کہ کچھ مسلمان اور خاص کر کافل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور مالک ہے دنیا اور آسمان کے آسمان و زمین کے کوئی اور خالق ہے جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انسان خود ہی شرک کو پیدا کرتا ہے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے اور اسی طرح الوہیت میں شرک یہ ہے کہ یہ عبادت انسان اللہ سبحانہ خان کے لیے خالص نہیں کرتا کسی اور کے لیے تو یہ الوہیت میں ہے تو شرک مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت میں اس کا کوئی سازی اور شریک ٹھہرانے کو یہ ٹھہرایا جائے اسی کو شرک کہتے ہیں شرک یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور اللہ کے نزدیک بلکہ سب سے بڑا جرم یہی ہے شرک کرنا قتل سے بھی بدتر ہے زنا سے بھی خبیص ہے سود اور ہر قسم کے برائے سے یہ زیادہ گندا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے تعلق اللہ سبحان اور کے حق میں ہے اور اس کا عموماً انسان اللہ سبحان اور کے حق کو ضائع کرتا ہے اور اللہ کے حق ضائع کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ سبحان اور کو ماننا اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑا عمل ہے تو الٹا بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کفر کرنا یہ سب سے عظیم کفر اور سب سے برا سب سے برائی سب سے بڑی برائی یہی ہے اسی لیے آپ دیکھو گی اسلام میں شرک قباحت اور شرک کے مذمت کے لیے اللہ نے قرآن میں کئی اندی یعنی اللہ نے بہت سختی کی ہے اور آپ دیکھو گی جیسا کہ یہ سبب بتائیں گے کیوں شرک اللہ کے نزدیک سب سے عظیم گناہ ہے اور کیوں اللہ سبحانہ و تعالی اس میں بہت ہی سخت سزا اللہ نے مرتب کی ہے اور یہ شرک کرنے سے اللہ کے نزدیک انسان کے درجہ کیا ہوتا ہے اور انسان کے قدر کیا ہو جاتا ہے یہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ فہدا کس طرح یہ مذمت کی ہے قرآن میں اگر دیکھنا, دیکھنا ہے اور اگر کوئی دیکھے گا یا حدیثوں میں تو یہ دیکھے گا جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر قبائل کیا میں تمہیں سب سے کبیرا گنا سب, سب سے بڑے کبیرہ گنا نہ بتاؤ صحابہ نے کرام کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ ضرور عرض کیجئے تو اللہ کے رسول نے کئی چیز گنائے سب سے پہلے بتائے کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ پر اللہ کے رسول کے سب سے عظیم گناہ ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالی اس میں رحمت کی گنجائش نہیں رکھی ہے اسی لیے نمبر دو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک شرک کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی بن جاتا ہے اور کبھی وہ جنت قریب بھی نہیں آ سکتا ہے کتنا بھی اللہ اس کو عذاب ڈالنے کے بعد اس کو جہنم سے کبھی نہیں نکالیں گے یہ شرک کرنے والا شخص ہے چاہے اس کا نام ہندو ہے چاہے وہ مسلمان بن کے شرک کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے شیر کے اکبر تو وہ جنت کبھی نہیں جائے کیا دلیل ہے قرآن کیا اللہ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور حرام کے مطلب یعنی کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ماتا لا یشرک باللہ شیئن دخل النار کہ جو بھی شخص اللہ کے ساتھ شرک کر کے مرتا ہے من ماتا یشرک باللہ شیئن کہ جو مرتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے کر کے مرتا ہے تو اللہ سب سے رسول فرماتے کہ وہ جہنمی ہے اور جو مرتا ہے اس حالت میں کوئی شرک نہیں کرتا ہے تو کتنا بھی گنہگار ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا کہ توحید شہادتیں پڑھنے والے شخص جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ شہ شہادت ان کے خلاف کوئی بڑا عمل نہ کرے اگر کوئی شہادتیں پڑھتا ہے شرک کرتا ہے تو کیا فائدہ پڑھنے سے تو وہ جہنمی ہی ہوگا اسی طرح نمبر تین یہ ہے کہ شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے دیکھیے قرآن کی آیت ہے اللہ سبحانہ کال جب یہ آیت نازل کی ہے جیسا کہ قرآن کی آیت اللہ جب یہ آیت نازل کی ہے کیا ہے یہ آیت اللہ برماتے ہیں اللہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں کچھ بھی ظلم ہی نہیں کرتے ہیں یعنی ظلم بھی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو کیا ہے فقط اللہ اللہ فرماتے ہیں مکمل امن امان ہے اور وہی لوگ ہدایت آتا ہے یہاں یہ آئے جب نازل ہوئی تو صحاب کرام ڈر گئے صحاب کرام پریشان ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے کون اسی شخص سے جو ظلم نہیں کرتا ہے ہر ایک سے ظلم یعنی ظلم تو صادر ہو جاتا مثال اپنا اپنے ظلم کرتا ہے بچوں کے اوپر بیوی کے اوپر کسی مزدور کے اوپر ہو جاتے تو وہ کیا جہنمی ہمیشہ رہے گا اللہ کے رسول نے کہا نہیں آپ لوگ وہ نیک بندے کی وہ آیت وہ قول آپ نے نہیں پڑھی اللہ فرماتے سور لقمان میں ان ن شر کا ظلم عظیم کہ بے شک شرک کرنا یہ بہت ہی سب سے بڑا ظلم یہی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول نے وہی آیت ترجمہ کی کہ جو امرتا ہے اور موت کے حالت میں شرک نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے مکمل امن و امان ہے تو شرک یہ ظلم عظیم کیوں ہے کیونکہ یہ اللہ کے حق میں انسان ظلم کرتا ہے اصل ظلم کے مطلب کیا ہے ظلم کے مطلب یہ کہ حق جو صاحب حق ہوتا ہے جو حق کے مالک ہوتا ہے اس سے لے کر کسی اور کو دینا یہ ظلم ہے آپ مزدور کے جیسا کہ حق ہے آپ کے ساتھ کام کی ہے آپ کو اتنے ہی پیسہ دینا جس پر آپ نے اتفاق کی دینا چاہیے لیکن یہ اس میں کمی کرتے ہو یا یہ حق آپ خود لے لیتے ہو تو یہ ظلم ہے تو اللہ کے ساتھ کیا ظلم ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کرنی چاہیے اور انسان یہ حق لے کر کسی معبود کو دے دیتا ہے کسی انسان کو دے دیتا ہے جنات کو دے دیتا ہے تو اس لیے یہ شرک ظلم عظیم ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے اسی طرح نمبر چار یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و مشرک مشرق کے لیے کبھی مغفرت نہیں فرماتا ہے شر کرنے والے شخص کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے اللہ سلم تعالیٰ پر مت ان اللہ عیوش رقبے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے یعنی اگر انسان شر کرتا تو وہ معاف کبھی اللہ نہیں کرتے لیکن باقی گناہ انسان معاف کر سک اللہ معاف کر سکتے ہیں انسان ذنا کرتا قتل کرتا ہے جرم جرائم کرتا ہے پھر بھی امید ہے کہ اللہ کچھ معاف کریں گے یا اللہ مکمل معاف کریں گے کچھ معاف کریں لیکن شرک کرنے والے شخص کی یہ گناہ اللہ کے سبحان کبھی معاف نہیں کرتے ہیں اس لیے انسان اللہ کہہ رہے جو شرک کر رہے ہیں چھوڑ دو اللہ گفور رحیم کہیں گے اللہ غفور رحیم ہے لیکن یہ معاملات میں اللہ عصبان تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتے ہیں یہ نمبر چار ہو گئے نمبر پانچ یہ ہے کہ شرک کرنے سے یہ بتا رہے ہیں کہ شرک کیوں عظیم چیز ہے کیوں بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ اسباب ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کیوں ہم لوگ کہتے ہیں سب سے خطرناک چیز یہی ہے یہ اسباب ذکر کر رہے ہیں نمبر پانچ یہ بتایا گیا ہے کہ شرک کرنے سے سارے اعمال انسان کے بیکار ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان نماز و روزہ ساری عبادت کر کے آتا ہے اللہ کے نزدیک لیکن وہ شرک کر کے آتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہیں. اور اگر کوئی ساری برائی کر کے آیا لیکن مومن ہے اللہ کے لیے کبھی عبادت کرتا ہے لیکن بہت سارے برائیاں کر کے آتا ہے لیکن اللہ اس کو عذاب دینے کے بعد جنت میں ضرور داخل کریں گے کیا دلیل ہے قرآن کی آیت اگر آپ لوگ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ خان و اٹھارہ نبی کا ذکر کرنے کے بعد اٹھارہ نبی ایک جگہ تین آیت میں یا چار آیت میں اللہ نے اٹھارہ نبی کا ذکر کی ہے جیسا کہ قرآن کہتا کے عقوب کلن ہدع ضرورت نَجزِ الْمُحْسِنِينَ وَيحْيَا وَعِيسَ وَعِيسَ وَإِلْيَاسَ مِّن الصالحين بعد اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے پھر آگے اللہ فرماتے اگر یہ اٹھارہ امبیا اگر یہ شرک کرتے ان کے سارے امال ضائع ہو جاتا یہ کس کے حق میں اللہ فرماتے عام انسانوں کے حق میں نہیں. انبیاء. یہ جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ ہیں آپ سوچے نبی کا عمل ضائع ہوگا اگر وہ شرک کرے گا تو ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ یا آج تک جو بھی مسلمان ہے کرنے کے لیے اگر وہ شرک کرتا تو کیا امال ضائع ہوں گے نہیں ضائع ضرور ہوں گے انبیاء جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ ہیں ان لوگ یہ دھمکی سنائی گئی ہے اور اللہ کے رسول کے لیے خاص ایک اور آیت ہے اللہ رسول آپ سے جتنا دیا تھے ان پر وحی نازل کیا گیا ہے اگر اے اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل باطل ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا اور خسارہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے تو باقی لوگ کیا ہو سکتے ہیں نمبر چھ یہ ہے یہ بڑا جرم اسی لیے کیونکہ اس, کی اس میں حقیقت نہ اگر دیکھو اس میں اللہ کی توہین کیا جاتا ہے اللہ کے حق ضائع کیا جاتا ہے اب آپ خود سوچو جو انسان یا کوئی پیر ہو ولی ہو چاہے نبی ہو اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی کہ نہیں کھاتا ہے پیتا ہے شہوت بھی اس کی ہوتی ہے باتھ روم بھی جاتا ہے اس کو پیشاب بھی لگتی ہے انبیاء بھی انسان تھے بیمار ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے اور وہ لوگ ناقص ہوتے تھے انسانی طور پر ناقص ہوتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کامل ہیں نہ کوئی عیب ہے نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی زندگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موت لگتی ہے اور اللہ سبحان ہمیشہ کامل ہے تو آپ یہ کامل اور یہ ناقص انسان پہ کیسے آپ مشابات کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حق میں گالی ہے کہ نہیں گالی ہے مثال کے طور پر آپ کے اگر والد معزز انسان ہیں اور ساری دنیا اس کے احترام کرتی ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جو جھاڑو لگا رہا ہے یہ اور ہمارے والد میں زیادہ فرق نہیں ہے تو آپ پوری بات اس کو نہیں کرنے دو گے بلکہ لڑائی کرنے لگو گے کہ آپ میرے والد سے اس کی گسام کر رہے ہو حالانکہ دونوں انسان ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ جھاڑو لگانے والا اس بندے سے بہتر ہے تو پھر یہ دنیا کی مثال انسان ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے حق میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے طرح یا اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو مانیں گے اور کسی اور کے لیے عبادت کریں گے تو یہ اللہ کے حق میں ایک گستاخی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں ایک جرم ہے اسی لیے یہاں ظلم عظیم کہا گیا ہے اسی طرح اب یہ جانو کہ شرک کرنے والا اللہ کے رسول فرماتے عمر تو انو قاتل الناس حت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد اللہ محمد رسول اللہ کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قطاب کروں جہاد کرو جب تک کہ وہ اعترار نہ کر لے یعنی اگر وہ نہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھے حکم دیا کہ اس سے جہاد کرے تو یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے اور اسی پہ یعنی حجت خان کرنے کے بعد اور اسی پہ رہتا ہے تو اس کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے اگر وہ اعلانیہ طور پر شرک اور کفر کرتا ہے لیکن اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اگر وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے لا کے کلمہ کے پڑھ لکھ جیسے پچھلے درس بتایا گیا ہے تو ہم لوگ اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر اللہ کی نزدیک تو جنتی ہے اور اگر لا اللہ صرف زبان سے پڑھتا اور اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو دنیا میں ہم لوگ سزا نہیں دیں گے آخرت میں اللہ اس کو سزوں سزا ضرور دیں گے تو شرط یہ کہ انسان توحید کرے شہادتیں پڑھیں اور اسی کے مطابق عمل کرے تو یہ ساتوں چیزوں کے بنا پر اور اس کے اسباب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک بہت ہی خبیص اور بہت ہی بڑا گناہ ہے ہم لوگ کو الٹا سوچنا چاہیے اگر کوئی دیکھتے کہ کوئی آدمی خبر پجاری ہوتا ہے یا شرک کرنے والا شخص ہم لوگ اس سے تنفرت نفرت نہیں کرتے ہیں جتنا قاتل اور زانی اور بدکار آدمی سے کرتے ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ ان لوگ سے زیادہ ایسے آدمی سے بچنا چاہیے لیکن آج کل ایسی ماحول ہو گیا کہ انسان جب شادی میں اپنے بیٹی کرانا چاہتا ہے تو کوئی مشرق کوئی مسلمان چاہے نام ہو لیکن شرک کفر کرنے والا شخص کرا دیتے ہیں کدے مسلمان اللہ سکھاتا ہدایت دیں گے کہیں گے غلط ہے انسان یہ بھی دیکھے کہ توحید والا ہے کہ نہیں اگر وہ توحید اور شرک والا نہیں ہے تو پھر اسے ارے تعلقات قائم کرو اور اگر شرک اور کفر کرنے والا شخص ہو تو اس سے بچنا چاہیے آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شرک کے اسباب کیوں ہیں یعنی ہم لوگ آج کل دنیا میں جو شرک دیکھتے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں اور یہ تقریباً پہلے درس میں ذکر کیا گیا ہے کہ عقیدے میں کیوں خلل پیدا ہوتے ہیں اس کے پانچ یہ اسباب ہیں یہاں بھی تقریباً وہی اسباب ہیں سب سے اہم سبب جو شرک ہے وہ, ش... وہ جہالت انسان جب جاہل ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو کہیں بھی دھکا دے گا وہ چلا جائے گا انسان بیمار ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو جاہر رہتا ہے اس کو کیا جانے کیا کرنا چاہیے تو بھائی ایک آدمی داڑھے والا عالم بن کے اس کے پاس آگے اور صرف خورافات کے کام سکھا دے کرو وہ کرو تو کرنے لگتا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن اگر اس کے پاس علم ہوتا کہ اللہ کی توحید کس طرح کرنی چاہیے کلیما کے مطلب کیا ہے توحید عید احکام کیا ہے شرک کرنے کے کی مطلب کیا ہے یہ جاننے سے انسان کبھی شرک نہیں کرے گا تو اسی جہالت سب سے اہم سبب ہے دوسرا سبب یہ کہ انسان بہت سے لوگ تعصب کرتے ہیں اور غلو کرتے ہیں نیک سال لوگوں کا اور یہی اصل شرک کے سبب ہے سبب شرک جو اصل اسلام تاریخ میں سب سے پہلے شرک کب کیا گیا ہے اور اس کے سبب کیا ہے جہالت اور غلو آپ دیکھیے عبا رضی اللہ ایک حدیث کیا کیا اسے ثابت یہ ہی فرماتے ہیں سے فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت آدم کے بعد ایک ہزار سال تک توحید پر تھے ایمان پہ تھے اللہ کی عبادت صرف کرنے والے تھے لیکن دھیرے دھیرے ان لوگ پر کیسے شرک شروع ہوا کہتے ہیں کہ حضرت نوح سے پہلے کچھ نیک صالح لوگ تھے بد سعا یا سب یہ تقریباً پانچ سال نیک سالح لوگ تھے اور اس کے علاوہ اور تھے یہ لوگ بہت ہی سالح تھے. لوگ, ان, کو لوگ کو دے کر ان لوگ کے نقل میں اور ان لوگ اتباع میں نیکیہ کرتے تھے جب یہ لوگ پانچوں کے انتقال ہو گئے تو شیطان آیا اور یہ کیونکہ جاہر تھے تو ان لوگ کے دل میں یہ بیٹھا ہے کہ ان کی تصویر بنا لو جب تصویر بناؤ گے اس کی تصویر دے کر تم لوگ وہی عبادت کرو گے جو ان کے سامنے کرتے تھے اور یہی لوگ نے کی اور کرتے تھے اگلے پشت شیطان نے یہ دل میں بیٹھا ان لوگ کہ تم لوگ کے آبا اجداد جو تھے اس لیے بنائے کیونکہ ان لوگوں کے اندر کوئی راز ہے تو اس لیے وہ لوگ ان کا مجسمہ بھی منا لیا اسٹیچو بنا لی ہے پھر اس کی عبادت بھی کرنے لگے اس کے ذریعے سے اللہ کی تقرب کرتے ہیں تو یہ شرطا شیطان یہ سب سے پہلے اس طرح ڈالی جہالت ہے اور پھر یہ غلو کیونکہ سمجھتے ہیں کی کہ نیک صالح ہیں تو یہ لوگ موت کے بعد بھی ہم لوگ تک پہنچے یہ خیر پہنچا سکتے ہیں اللہ کا حضرت اللہ کے حضرت بن عباس روت حضرت نوح کو پھر بھیجا گیا ہزار سال تک تقریباً تھے ان کے درمیان لیکن فائدہ اتنا نہیں ہوا کیونکہ اتنا وہ لوگ مضبوط ان لوگوں کا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو وسیعت کر کے مرتے تھے کہتے علماء کہ دادا مرنے سے پہلے اپنے پوتے اولاد سے یہ کہتا تھا کہ یہ نوح یہ پاگل انسان ہے اس پر ایمان نہ لاؤ یہ وسیعت کر کے مرتے تھے اور کہتے تھے وقا اگر نقران کے آئے تھے یار کہتے تھے تم لوگ کو کو کو ان یا عبادت کرنا نہ یعنی عبادت نہ چھوڑنا ان کی عبادت ہی کیا کرو یہ وسیعت کر کے مرتے تھے یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آیا اور زمین کو اللہ نے دوبارہ پاک کر دی ان عباس فرمتی کہ پانچ سو سال تک پھر لوگ توحید پر تھے پھر دوبارہ دھیرے دھیرے جہالت غلو شروع ہوا، پھر کفر کیے حضرت حود آئے، پھر حضرت صالح آئے اور اس کے علاوہ ہر تاریخ میں یہی ہوتا آپ دیکھو گے ہم لوگ کے بھی آپ والدین موحد ہوتے ہیں، کچھ سال بعد یہ ان کے اولاد ضائع ہو جاتے کیونکہ وہ لوگ ارتحمت نہیں دیتے ہیں وہ لوگ صحیح راست سے اختیار کرتے ہیں تیسرا سبب یہ ہے شرک کے بہت سے لوگ تقلید کرتے ہیں والدین کے والدین جس غلط مذہب پہ لڑکے کہیں گے ہم معدے کے مذہب نہیں چھوڑیں گے اور یہ بہت بڑی برائی ہے یہ بیاں کیا گیا ہے ایک سبب یہ ہے کہ خراب ماحول خراب دوست لوگ خراب دوست وہی لوگ بگاڑتے ہیں انسان دوستی کرتا کسی سے اور وہ پکا مشرق ہوتا ہے اور یہ جاہل ہوتا ہے اب وہ جو بھی کہتا ہے تو انسان کبھی کبھی ہر چیز کہتے ہیں نہیں مانتے نہیں مانتے اور کچھ باتیں نہیں سمجھ پاتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے اس لیے آپ دیکھو کہ اگر انسان مشرکوں کے بیچ میں رہتا ہے تو کچھ دن بعد وہی بھی شرک کرنے لگتا ہے اور الٹا بھی دیکھا جاتا ہے جب انسان شرک کرنے والا ہوتا ہے اگر موحد اور نیک صالح ہم لوگ کے پاس ہوتا ہے توحید والے ایمان والے کے پاس تو دھیرے دھیرے اللہ اس کے اندر تبدیلی ہی لاتے ہیں اس لیے عموماً دیکھتے کہ ہم لوگ کے ملک میں کتنا لوگ قبر پرست ہیں کتنا شرک والے ہیں بدلتے نہیں اور بلکہ الٹا گال ہی دیتے ہیں ہم کو کافر بھی کہتے ہیں صحیح نہیں لیکن اللہ سہدا ان لوگ جب یہاں آتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں سعودیہ جاتے ہیں تو آپ دیکھو گے ماشاء اللہ ان کو ہدایت مل جاتی ہے کیونکہ ماحول بدل جاتا ہے کوئی دباؤ نہیں ڈالتا ہے وہاں اوپر سے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح وہ خود دل لگا کے سنتا ہے اور بات دل تک پہنچتی ہے پھر وہ عقل سے وہ عقل کو استعمال کر کے ایمان لانے لگتا ہے تو یہ اسباب ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کے اقسام کیا ہے شر کے دو قصے میں شر اکبر اور شر کے شرک اکبر یہ ذکر کیا گیا ہے یہ جو بتایا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے عبادت کرنا یہ بھی شرک اکبر ہے یا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے حقیقت میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تو ہم لوگ ہندو لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں یہ لوگ جو قبر پہ جاتے ہیں اللہ کو مانتے کہیں گے یہ لوگ تو مانتے ہیں اللہ کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں قربانی آنے والا قربانی بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو غیر اللہ کے لیے بھی یہ عمال کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ کے یہاں حاجی سے بہت سے لوگ ہم لوگ کے ملک میں حاجی حاجی کا لقب لاتے ہیں پوچھو کہ حج کب کی کہتے ہیں کہ میں نے یہاں حج اجمیر شریف میں ہم نے حج کی ہے یہ لوگ بھی حاجی کہلاتے ہیں کہ نہیں موجود ہیں اور وہ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب تک یہاں بھی حج نہیں کرتا ہے تو بڑا حاجی نہیں بن سکتا تو اسی لیے یہ لوگ کیوں یہ شرک کے اثر ہے اسی لیے یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے اگر آپ اللہ کے لیے ہزار نماز پڑھتے ہو اور کبھی کبھی آ کے کسی اور کے لیے ایک بار سجدہ کرتے ہو تو اگر یہ کم ہے اس کے سامنے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ شرک کے کام ہے اور یہ مشرک بن گیا اللہ کے نزدیک اسی لیے شرک یہ ہے کہ انسان اکبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی جو اللہ کے لئے خالص عبادت ہونی چاہیے اس میں اگر انسان اللہ کے سا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے چاہے عبادت نماز ہو روزہ ہو حج ہو ذبا ہو نظر و نیاز ہو قسم یا انسان جیسا کہ یہ کچھ بھی چیز ذبح کرتا ہے یا جیسا کہ خوف رکھتا ہے یا امید رکھتا ہے توکل کرتا ہے یہ بھی سارے عبادات خالص اللہ کے لیے کیا دلیل ہے اللہ فرماتے ہیں قل یعنی اللہ کے رسول آپ کہیے لوگوں سے نسلاتی کہ میری ساری نمازی وہ مہیا یا دو مطلب یہ ہے کہ میرے زبیا میں جو چیز ذبح کرتا ہوں وہ اللہ کے دونوں مطلب صحیح ہے سلا تھی میری نماز نسو کی میری زبہ یا میرے سارے امال وہ مہیا تھی اور میرا جینا مرنا للہ رب خالص اللہ کے لیے ہے لا شریک اللہ اور اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے وہ اب علی کا امیر تو یہ کہو لو کہ مجھے اس چیز کو حکم دیا گیا ہے اللہ عرو مسلمین اور اس امت میں سب سے پہلے میں مسلمان میں اسلام لانے والا تو یہ اللہ کے رسول یہی حکم دیا گیا ہے ہم لوگ یہ آیات پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اسی انسان اگر قرآن کو غور سے سمجھے گا غور سے پڑھے گا تو یہ ساری خرافات جو دنیا میں دیکھی جاتی ہیں انسان ضرور اس پر عمل کرے گا آپ دیکھیے ابو ذر رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو موسا شاہی مجھے التباس ہے صحابی تھے اس کے اسلام لانے کے سبب کیا ہے کہتے کہ ایک بار جاہلیت میں میرے پاس ایک بت اور بدھ کو ہم ہمیشہ اس کو خیال کرتے تھے صفائی کرتے تھے اس کے اہمیت دیتے عبادت کرتے تھے ایک بار کہتے ہیں آئے تو دیکھا ایک جانور کتا ہے کوئی بھی جانور اس کے اوپر چڑھ کے پیشاب کر رہا تو کہتا کہ میں نے یہ بات دیکھ کر مجھے تکلیف اتنا زیادہ ہوئی کہ میں کیا کہوں لیکن اس کے بعد میں نے غور سے سوچا کہ یہ جس کے ہم عبادت کر رہے ہیں جب بھی ہی اپنے آپ کو ایک کتے سے اور اس کے پیشاب سے نہیں بچ سکا اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو میرا کیا بچائے گا تو پھر وہ آپ کے اللہ کے رسول کے پاس ایمان لے تو یہ ہر مسلمان یہی سوچے کہ بھئی اس کے لیے تم سجدہ کرتے ہو چاہے وہ ولی ہے یا نبی ہے کوئی بھی وہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو کیوں اندر ہوتا اس کو باہر آنا چاہیے کوئی دنیا میں اگر کوئی خبر میں بیٹھ جائے زمین کے نیچے بیٹھے سب چوری دنیا کے پاگل ہے تو پھر اگر کوئی ولی نبی یا کوئی بھی اگر نیچے چھپا رہتا ہے اور نکلنے کے نام بھی نہیں لیتا ہے تو پھر یہ عقل یہ عقل کے خلاف یا تو وہ آجز ہے اس لیے نہیں نکل پاتا ہے یا تو اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے کہ اندر چھپا ہے اور اعوذ باللہ ہم لوگ انبیاء اور صالحین کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ دماغ والے نہیں بلکہ ان لوگ کے پاس کامل عقل کامل ایمان ہے لیکن وہ لوگ عاجز ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت ان لوگ کے طاقت سے بہت ہی آگے ہے اور اللہ کے قانون کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتے اس لیے سارے انبیاء کبھی اللہ پر اعتراض نہیں کیے کہ اے اللہ مجھے موت مت دو سارے انبیاء بلکہ ہمیشہ اچھی موت کی دعوی کرتے دعا کرتے تھے اور سب جانتے تھے کہ موت مرنا ہے تو اس لیے موت سب کو لگے پڑے گی اور موت کے بعد کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تو ان لوگ سے مدد مانگنے کی کیا فائدہ ہے یا انسان شان ستارے یا جنات یا شیطان سے اگر مدد مانگتا ہے اور حالانکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو پھر اللہ سے ڈائریکٹ مانگو کیوں تم لوگ وسیلہ لگاتے ہو کیوں کسی اور کو پکارتے ہو تو یہ شرک اس طرح پکارنے شیر کے اکبر اس کو کہتے ہیں اور آئے گا شرک کے اکبر اور اثر میں کیا فرق ہے شرک اصغر کے مطلب کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے میں جلدی ذکر کرتا ہوں اور دونوں میں فخر ذکر یعنی فرق بھی ذکر کر رہا ہوں دیکھیے شرک کے اصغر اثغر کے مطلب کیا ہے عربی میں صغیر کس کو کہتے چھوٹے کو کہتے اکبر اصغر اکبر یعنی بڑا اور اصغر یعنی چھوٹا لیکن دونوں کے نام شرک دونوں کے اصل منشا وہی ہے لیکن اکبر بہت حد تک پہنچ گیا کہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اصغر ابھی تک انسان کی شروعات ہے ابھی وہ کیا ہے اتنا ہی شرک نہیں کہ اسلام سے خارج ہو جائے لیکن یہ شخص کبھی بھی خارج ہو سکتا ہے اسی لیے جو شرک اصغر کرنے والا مسلمان ہے اور وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن خوف ہے کہ دھیرے دھیرے وہ ایک دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نکل سکے اور نکل بھی سکتا ہے اور یہ بھی وہ اسلام سے بھی بغاو بھی کر سکتا ہے تو شیر کے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے درجہ پہلے والے سے کم ہے لیکن اور اس کے فعل کرنے والا شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسے عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اس شرک کا ہے اس کے اقسام کیا ہے شرک کے دو قسم ہیں یہ اگر یاد کر لو تو اچھی بات ہے کہتے ایک ظاہر جو ظاہر ہے ہر ایک دیکھ سکتا ہے اور ایک شرک اثغر خفی یعنی چھپا ہوا ہے دل میں اور ہر ایک نہیں دیکھ سکتا یہ اللہ کو ہی پتا دونوں اللہ تو جانتے ہیں لیکن ظاہر ہم لوگ کے اعتبار سے دوسرے انسان دیکھتا ہے اور چھپا ہوا جو خفی ہر ایک نہیں دیکھ سکتا ظاہر دو قسم ہے تو یہ یاد کر شرک اثغر کے دو قسم شرک دو قسم اکبر اثہ اثغر کے دو قسم ہیں ایک ظاہر یعنی کھلا ہوا جو ہر ایک دیکھ سکتا ہے اور ایک چھپا ہوا ہے جو ظاہر ہے اس کے دو قسم ایک, ایک کو کہتے ہیں قولی اور ایک کو فعلی کہتے ہیں یعنی ایک صرف زبان سے انسان اسکر کے اصغر کے مرتکب ہو جاتا ہے اور ایک فعل سے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس سے وہ ہوتا ہے جو فعل زبان سے ہوتا ہے اس کے کئی مثالیں ہیں ایک مثال یہ ہے کہ غیر اللہ پر قسم کھانا اگر انسان قسم کھانا چاہتا ہے اور یہ مسئلہ انشاءاللہ ان قسم کے احکام اگر قسم کھانا تو کس کس چیز کس طرح قسم کھانا چاہیے تو قسم کھانا یہ بڑی عبادت ہے اور انسان جب قسم کھاتا کیوں کھاتا ہے یہ بتانا چاہتا ہے اگر کوئی بات ہو انسان سامنے والے کی بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ جو عظیم ہے اور جو بڑا ہے اس کے عظمت کے وجہ سے نہیں یعنی اس کے عظمت کے ذریعے سے انسان اپنے بات کو پکا کرتا ہے تو جب اللہ پر قسم کھاتا ہے تو انسان اللہ کی تو عظمت دل میں ہے تو اس لیے ہر ایک سامنے والا سوچتا ہے کہ یہ اللہ پر قسم کھائے اس کا مطلب یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عظیم چیز پر تعلق کی ہے اور اس کے خوف رکھتا ہے تو یہ حقیقت یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے اگر انسان غیر اللہ پر قسم کھاتا ہے جیسے بہت لوگ قسم کھاتے ہیں تیری ماں کی قسم باپ کی قسم والدین کی قسم یہ کعبہ شریف کی قسم اس مسجد کی قسم اس کام کی قسم رسول کی قسم تمہارے سر کی قسم یہ لوگ کس طرح قسم کھاتے کہ نہیں یا بہت سے لوگ کہتے کہ میری بیٹی کی قسم بلکہ میں نے خود ہی سنا تو کوئی کہا کہ بیٹی کی قسم کیوں کھاتے ہو آپ جھوٹ بھی جھوٹا بن سکتے میری بیٹی کی قسم نے کھائی تو کیسے میں جھوٹ بولوں گا یعنی اس کا مطلب بیٹی کتنا اس کی درجہ ہوگی کہ تعجب کر رہا کہ کون اس کو جھوٹ نہ سکتا ہے تو اسی لیے یہ غیر الغیرنا پر قسم کھانا یہ شرک کے اکبر نہیں ہے شرک کے اثر ہے لیکن شرک کے اکبر بھی ہو سکتا ہے دونوں میں فرق ابھی بتائیں گے شرک کے کب ہے اگر انسان قسم کھاتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے برابر نہیں ہے میں نے اس طرح قسم کھا لی کیونکہ اس کی بیوقوفی تو یہ شرک کے کہیں گے لیکن اگر انسان کے عقیدہ ہے ایسا کہ کوئی بابا میں قسم کھاتا ہے چستی ہے یا غوث اعظم کی قسم اور اس کے عقیدہ دل میں ہے کہ یہ سب کچھ بہت چیز کے مالک ہیں اگر اس پر قسم کھائیں گے میری حادت پوری ہوگی تو یہ شرک اکبر کے دائرے میں آ گئے تو اسی لیے دیکھو یہ فرق کون کر سکتا ہے ہم لوگ اس سے پوچھنے سے اور وہ خود بتانے سے ہی بتا سکتا ہے تو دیکھیے دونوں میں زیادہ فرق نہیں اسی لیے یہ کبھی شرک اکبر تک پہنچ سکتا ہم لوگ کا پتا نہیں کیا دلیل ہے کہ شرک غیر اللہ پر قسم کھانا حرام ہے اللہ کے رسول فرماتے اشرک جو جس نے خیر اللہ کی قسم کھائے اس نے کفر کی یا اس نے شرک کے کام کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں تم میں سے اگر کسی کو قسم کھانا تو اللہ پر قسم کھائے ورنہ خاموش رہے کہ اللہ کے رسول نے کہی یہ حکم دی اس لیے کسی کو قسم کھانا تو اللہ پر ورنہ خاموش رہو قسم مت کھاؤ ویسا کہ انسان کی عادت سنت یہ غلط ہے یہ سنت کے خلاف ہے کہ انسان ہر بات پر قسم کھا کب قسم کھانی چاہیے جب حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اور قسم کے احکام اور اس پر مسائل انشاءاللہ اللہ یہ کسی خاص درس میں کیونکہ عقیدے کے کی خلاف یہ باتیں ہیں تو اس میں تفصیل مزید کریں گے تو اس لیے یہ ایک بات ہے کہ غیر اللہ پہ قسم کھانا یہ شرک اکبر نہیں ہے شرک کے اثر ہے اللہ کہ اگر انسان جس پر قسم کھاتا ہے جس چیز پر قسم کھاتا ہے اس کو اللہ کے درجہ یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی چیز کے مالک اور دے سکتا ہے شریک اکبر کے انسان مرتکب ہو جاتا ہے جس سے انسان دین سے خارج ہوتا ہے اسی طرح قولی جو زبانی شرک یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے یہ کہے ما شاء اللہ و اس کا مطلب کیا ہے کبھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس جاتا بڑا ادمی کے پاس یار میرے یہ کام کر دو کہتے نہیں ہو یار اپ ہو جائے گا اگر اللہ چاہے اور تم چاہ تو ہو جائے گا تو یہ غلط ہے ہم لوگ یہ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں لو للہ تم لو لات ہو جاتی ہے مصیبت آتی تو کوئی بچا لیتا ہے کوئی مدد کرتا تو انسان کیا کہتا ہے اس سے یا محبت میں کہتا ہے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتے اور تم نہ ہوتے تو میرے کام نہ ہوتا اللہ کے رسول اس سے کہنے سے روکا ہے تو کیا کہنا ہے وہ نہیں کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے اگر اللہ چاہے پھر تم اگر چاہتے ہو تو ہو پھر لگانا چاہیے کیونکہ پھر لگانے سے یعنی اللہ کی مشیت پہلی ہے نمبر دو آپ لیکن اگر آپ عربی میں جو واہ استعمال کرتے ہیں لما شاء اللہ سما کے بجائے واش کہا تو غلط ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتے اور آپ اگر چاہتے تو اور آپ نے لگا دیا یعنی اللہ اور یہ بندہ برابر ہو گیا یہ کہنا چاہیے اگر اللہ چاہتے اور پھر تم چاہتے تو کیونکہ ہمارا پھر اللہ کے بعد تو یہ کہیں گے تو اسی لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور کہنے لگے ماشا اللہ کوئی مسئلے پہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کر دو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہو اللہ چاہتے تو یہ ہو جاتا تو اللہ کے رسول نے کہا پھٹکارتے ہوئے ہی نہیں کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابل بنا دیا برابر بنا دی ہے آپ یہ لوگ کہو کہ اگر اللہ صرف چاہتے تو یہ ہو جاتے یہ بہتر ہے یہ کہو اگر اللہ چاہتے تو ہو جاتا اور عام کے ذریعے سے اللہ کرائیں گے یا کہو گے اگر اللہ چاہتے اور پھر تم چاہتے تو یہ ہو جاتا تو پھر لگانا ضروری ہے تمہ جس کو عربی میں کہتے ہیں یہ ضروری ہے کیونکہ یہ قولی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ کام ہو گئے تو شیطان آتا ہے دل میں کہتے ہیں یہ بڑا آدمی یہ جب چاہتا تو ہو جاتا بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کسی آفس میں جاتے ہیں امیگریشن یا کسی بھی کام کوئی آدمی بیٹھا رہتا ہے کہتے بس سو پرسنٹ تو میرا کام ہو جائے گا کوئی کہتا ہے نہیں یار ہو سکتا کہتے نہیں یہ آدمی کے ہاتھ میں سب کچھ ہو. کہیں گے غلط ہے یہ آپ ہاں کہ بعد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس معاملے تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح عام کہنا اور اس طرح بھروسہ کرنا آنکھ بند کر کے تو یہ غلط ہے آپ پہلے اللہ کے نام لے کر استخارہ پڑھو دل لگا کے اور اگر کوئی اور بدماش آدمی یا کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا ہے چاہے وہ بدماش ہو اگر اللہ چاہتے تو یہ کام ہو جاتا کہ نہیں مثال میں دے رہا ہوں اب اللہ سب تعالی جب حضرت موسا کو بھیجا تو کیا لوگ کہتے تھے اس وقت سارے بنی اسرائیل کے بچے ان قتل فرعون کرتے تھے لیکن اللہ نے سبحانہ تعالیٰ موسا کو بچانا چاہتے تھے اور ان کے والدہ کے دل میں یہ تھا کہ فرعون ان کو قتل کر دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ان کو بچا لی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کروائے کہ یہ بیٹا یہ موسا کہاں ان کو کون کس نے پالا ہے خود ہی پالا یعنی کوئی اور نہیں حالانکہ یہی جو سب کو قتل کر رہے تھے اس کی ہمت نہیں ہو حالانکہ قتل کرنے کی ارادہ کی لیکن ان کی بیوی گھر والے نے روک دی ہے کہ بے معصوم بچہ ہے یہ خود بخود یہ کسی نے ڈبے یا وہ تابوت میں کسی صندوق میں رکھ کے تمہارے گھر تک آ یہ تم سے محبت کرتا یعنی کسی بھی بہانے سے اس کو پالا ہے دیکھیے کہ کسی اور کو قتل کر رہا تھا اور یہ جس کو قتل کرنا تھا وہ تو بچ کے نکل گئے تو اس لیے آپ یہ سوچو کہ اللہ نے جو اس کو بچا لی ہے اور حالانکہ ان کی آنکھ ان کے سامنے بچہ کو پالا گیا ہے تو پھر آپ کو اگر کوئی مصیبت ہوتی چاہے پوری دنیا چاہتی آپ کے خلاف عمل کرنا چاہتی تو اللہ کر سکتے ہیں اس لیے یہ ہمیشہ کہو ماشاءاللہ اللہ وحدہ کہ اگر اللہ صرف اللہ چاہتی تو ہو جاتا اگر تم کوئی کہے کسی کے بارے میں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اصل یہی ہے کیونکہ سارے لوگ مشیت اللہ کے مشیت کے ماتحت اللہ فرماتے ہیں وہ تم لوگ کے چاہت تم لوگ کے رغبت وہ اللہ کے مشیت کے بعد ہی ہو سکتا ہے آپ سو پرسینٹ ایک کام کرنے کے لیے آپ ارادہ کر لیتے ہو سفر کرنا ٹکٹ لے آتے ہو چھٹی بھی لے لیتے ہو جہاز بھی آپ کے آپ یعنی جہاں میں بیٹھ جاتے ہو سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن اوپر سے اللہ کا حکم آتا ہے کہ آپ کو نہیں جانا ہے تو کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے الٹی ہونے لگتی تو انسان جہاز سے اتر جاتا ہے جہاز میں کچھ خرابی ہو جاتی تو انسان نہیں جا سکتا حالانکہ انسان کے دل میں بہت سے لوگ تصور کرتے کہ ہم ایک پرسن بھی لوٹیں گے نہیں پوری پکی بات پوری بنا کے جاتا ہے حالانکہ اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے تو اللہ کی مشیت کو اللہ کی مشیت کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے یہ تقریبا۔ بتا گے شرک آس فرق ہے دو قسمیں ایک ظاہر ہے ایک بات یعنی چھپی خفی جو ظاہر ہے وہ ایک اقوال زبان سے ہے بتا گے یہ قسم کھانا اور یہ الفاظ کہنا دوسری جو قسمیں جو ظاہر ہے افعال سے ہیں اور اس کے مثال علما کہتے ہیں یہ کیا ہے تعلق بالحرز یا بھی تاویز تاویز لٹکانا پر بھروسہ کرنا یہ بھی ایک قسم کے شرک ہے آپ دیکھو گے اکثر مسلمان ہم کے ملک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تقریباً نبے پرسینٹ مسلمان کے گلے میں کسی کے ہاتھ میں کسی کے کمر میں کسی کے پاؤں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے تو یہ انشاءاللہ اس کی خاص درساگر کیوں یہ غلط ہے یہ تو بالکل غلط ہے چاہے قرآن کے آیات ہو قرآن کے آیات اگر غیر قرآن کے آیات ہے تو حرام ہے کیونکہ قرآن کے کی خلاف ہے اور اللہ کے توقل کے خلاف ہے اور اگر قرآن کے آیات ہے تو قرآن کی توہین ہوتی ہے اور اللہ کے رسولنے کی تو نہیں کرنا چاہیے تو کیوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک اثر ہے کیونکہ انسان جب لٹکاتا ہے تو کیا کہتا ہے بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہاں ہم اللہ پر بھروسہ تو کرتے ہیں لیکن یہ بھی اللہ کے نام سے یہ فائدہ کرے گا تو اس کو شرک اثر کہیں گے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تاویز یہ جو جھاڑ پھونک ہم کر رہے ہیں یہ تاویزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کرتے ہیں لیکن یہ کیا ہے یہ اللہ کے ذریعے سے یہ کرواتا ہے یعنی اللہ کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے دعا کی طرح ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے اور یہ اللہ کے بغیر الرادے کے بغیر یہ دعا کامیامی ہو سکتی ہے دوا بھی جب پیتے ہیں کیا کہتے ہیں دوا نہیں شفا یا یابی اس میں نہیں یا کہ کوئی عقیدہ رکھتا کہ یہ دوا سے سب کچھ ہوگا غلط ہے یہ کہے کہ ہاں اللہ نے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن چونکہ اللہ نے سبب اور یہ وسیلہ اور یہ طریقہ محنت کوشش کرنے کا حکم دی تو میں کوشش کر رہا ہوں لیکن شفا اللہ کے ہاں. تو یہ, بہت... یہ اعتقاد رکھنا اس چیزوں میں شرک اثر ہے کیونکہ اس میں دھیرے دھیرے شیر اکبر تک یہ اس کا پہنچ سکتا ہے اور کبھی کبھی شرک اکبر ہوتا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ لٹکانے والے شرک کا اکبر کرتے ہیں اب جیسا کہ میں نے کئی بار بتایا کہ میں اسکول ایک سبور... ایک میں میں نے پڑھائی بچوں کو پڑھایا بچے کے گلے میں یہ لٹکا رہتا تھا جب میں اس کو پکڑ کے پکڑ لیتا ہوں کہ توڑنے کے لیے تو کیا کہتا بچہ رونے لگتا ہے کچھ بچے رونے لگتے تھے اور کہنے لگا اگر یہ آپ اتار دو گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے ہم نے پوچھتے کہ آپ کو کون یہ بات سکھا کہ ابو ہی بتاتے ہیں امی بتاتی کہ اگر یہ کٹ گئے تو تمہاری یہ ہوگا وہ مصیبت آئے گی اب دیکھو بچے کو ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں کہ یہی بچانے والا تو یہ شرک اثر ہے کہ اکبر ہے یہ اکبر ہو گئے یہ تو بڑا شرک ہو گئے لیکن اگر یہ آپ سکھاتے ہو کہ نہیں اللہ بچانے والا ہیں لیکن یہ علاج ہے وہ دوا کے طور پر وہ بھی غلط ہے لیکن یہ اس سے کم جرم ہے اور یہ شرک اکبر کے تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ آج ہم لٹکا دیے اللہ کے نام لے کر اس کو لٹکا دیے ایک دن اتار دیے نہانے کے لیے بھول گئے نہیں پہنے بیمار ہو گئے ہو جاتا ہے بائی اور اللہ کبھی انتہا کے طور پر کرا دیتے تو انسان فوراً آ کے پہن لیتا پھر اتار کے پھر بیمار ہوئے تو دل میں کیا بیٹھتا کہ کی یہی بچاتا یہ دیکھو ہم نے اتار دی جب اتار تو یہ ہو گئے اور جب پہن لی نہیں ہوا تو یہ شرک اکبر کے تک پہنچاتا ہے اسی لیے اس کو علماء کہتے ہیں کیا ہے شرک اور یہ کیوں دلیل کہ کی غلط اللہ کے رسول آسنا فرماتے ہیں جیسا کہ حدیثوں میں اللہ کے رسول آسنا فرماتے ہیں حدیثوں میں کہ منطمہ فقط اشرک کہ جو تمیمہ یعنی یہ چیزیں لٹکاتا ہے تو اس نے شرک کے کام کی تو اس میں علماء تفصیل کرتے ہیں کہ اگر اس عقیدہ یہی بچاتا ہے خالص اور اکثر لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں اسی لیے کالا دھاگا پہنتے ہیں صحیح کی نہیں کالا دھاگا ضرور پہنیں گے حتیٰ کے قرآن کی آیت کالا دھاگے میں ہی رکھتے ہیں کیونکہ ان لوگ کے عقیدہ کے کالا دھاگا بچاتا ہے اگر ان لوگ کا یہ عقیدہ کی بچانے والا نہیں ہے اللہ بچاتے تو کالا دھاگا نہیں پہنتے تو اسی لیے اکثر اور یہ تیرے جو چھاپتے قرآن کے کل الفلامی میں اب تو لکھتے ہیں جس کے گلے میں ہے نہ بتایا ہم سے وہ گھر میں رات میں جا کے کاٹ کے دیکھ لیں اگر اس میں مکمل ایک آیت ہے تو اگلے ہفتہ کے بتایا ایک بھی آیت نہیں ہے میں نے کتنا کھول کے رکھا ہے اس میں حامیم اہم سین یا رزاق یا کریم الٹا سے ایسے لکھتے ہیں پھر تیرے چھپے رہتے ہیں یہ تیرے کے مطلب کیا ہے تو آیات کے ساتھ جادو آیات کے ساتھ کفر آیات کے ساتھ شر کے باتیں بھی ملی ہیں کچھ چھاپ رہتی ہے جنات کی نشانی ہوتی ہے تو یہ ساری ملاوٹ ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ شہد میں زہر کو ملانا یہی وہی کام ہے کہ قرآن کے آیات اور عوام کو کیا کہتے ہیں اس کو نہیں کھولنا کھول دو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا صرف کسی کی ہمت نہیں کھولنے کی اس لیے ہم جب بچوں کے لیے کھولتے تھے سب کے سامنے اور کھول کے دکھا کے گا جاؤ والدین کو دکھا دو تو بچے کیا روتے تھے اور کھولنے کے وہ ڈر جاتے تھے کہتے دیکھو یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس لیے یہ عقیدہ والدین سکھاتے ہیں تو بچے بگڑتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ عقیدہ ہمیشہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھائی تو بیمار ہو گئے دوا لے لو اللہ کے نام لے کر اللہ کا حکم ہے کہ علاج کرو ہم علاج کر رہے ہیں اور بیمار اس کے باقی اللہ کے ہاب تم دعا کرو بچے کے دل بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور عقیدہ بھی صحیح ہو جاتا ہے تو یہ شرک کے جو ظاہر ہے اس کے بعد دوسرے قسم کے جو شرک کے اثر ہے خفی جو دلوں میں وہ کیا ہے وہ نیتوں میں ہے نیت بہت سے لوگ کہتے ہیں زبان میں جو تلفظ کی نہیں نیت یعنی ارادہ ہے یعنی انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے اور اس میں خالص اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں انسان نماز پڑھتا تاکہ لوگ کہے کہ نمازی ہے ٹھیک ہے نہیں بہت سے لوگ نمازنے نہیں پڑھتے جیسے مذاق میں لوگ بتاتے ہیں کہ نمازنے پڑھتا لیکن آپس میں ڈیوٹی سے بھاگنے کے لیے سب سے پہلے مسجدیں پہنچ جاتا ہے تو اگر اس کی نیت اللہ کے لیے تو اللہ جانتے ہیں لیکن اگر وہ نوکری سے ڈیوٹی سے بھاگنے کے لیے کرتا ہے تو یہ ملاوٹ ہے کہ نہیں کوئی عبادت کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو اچھا آدمی ہے ہوتا کبھی ان کی نہیں کبھی انسان پیسہ دیتا لوگ دیکھ رہے تو اور دے دیتا ہے کوئی کسی کے کسی کا مدد کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے تو اور کرتا ہے اور جب کوئی نہیں رہتا ہے تو پیچھے گلی سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ دکھانے کے بہت سے لوگ کے شوق ہے اور یہ چیز کم لوگ بچتے ہیں قاری امام ہم لوگ امام, ہم لوگ تو امام ہیں قرآن پڑھتے ہیں اگر کوئی کسی نے تعریف پیچھے کر لیا آپ کی آواز تو بہت اچھی تو شیطان پہنچ جاتا ہے کہتے ہاں اگلے بار دوسرے انداز سے پڑھ رہا ہے. تاکہ وہ جانے کہ آپ یہ بھی قرآب پڑھ لیتے ہیں یہ شیطان آتا ہے تو اس طرح کرنا تاکہ لوگ سنیں یہ بھی شرک ہوگے اسی طرح اگر کوئی بھی نیت نیتوں میں یعنی مقصد یہاں شرک جو چھپی ہے, ہے اسخر یہ نیتوں پر ہے اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کرتا ہے دکھانے کے لیے شہرت کے لیے خوف کی وجہ سے محبت کی وجہ سے تو یہ شرک ہوگئے اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے انسان نماز پڑھتا کیوں اگر نماز پڑھیں گے تو ڈیوٹی نوکری والے سب کہیں گے تو یہ فاسق ہے یہ تو نماز پڑھتا اسے بائیکاٹ کرو ہوتا ہے کہ نہیں بہت سے لوگ جیسا کہ برائی کرنے چاہتے ہیں لیکن سامنے جیسا کہ بیٹھ کسی کے سامنے جیسا کہ ہوتا جہازوں میں لوگ جب بیٹھتے بیٹھتے تو گے لیکن اس میں اب ہوگا کہ بیوی بی بی با بسات میں ہے بچے صاحب میں تو کہتے ہم نہیں پئیں گے اس لیے سے نہیں پیتا ہے اس وجہ سے کیونکہ مجبوری ہے تو اس میں ثواب اس کو نہیں ملے گا یہ خو... یہ غلط ہے یہ نیت اچھے کہ اللہ کی وجہ سے میں نہیں کروں گا تو یہ تمہیں ملے گا ثواب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس سے یعنی روکتے تھے حدیث میں آتا ہے اخواف علیکم شرک الصب تمہارے متعلق مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اثر کا ہے صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول شر اثر کیا ہے چھوٹے شرک کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا ریا کاری کیونکہ انسان حقیقت میں یہ عام نماز جب پڑھتے ہو تو اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں اگر کوئی نہیں رہتا تو آپ دیکھو گے دو منٹ میں دس رکعت پڑھ لیے لیکن اگر زیادہ لوگ ہیں تو کیا چلے گا خوشو سے پڑھے گا ٹائم زیادہ لگاتا ہے تاکہ کوئی نہ ہمیں پوچھ ہے صحیح کہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں تو اسی لیے لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے تعریف سننے کے لئے یا لوگوں کے خواہش یا دکھانے کے لئے یہ بڑا شرک ہے اس لیے انسان کو بچنا چاہیے اس سے بلکہ اللہ کے رسول نے کہا سب سے زیادہ شرک یعنی یہ ریا کاری اس میں قاری لوگ پر ہوتے ہیں قاری لوگ دین کے مسائل سیکھنے میں عالم لوگ یہی لوگ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس دین کے مسائل ہیں اور دین کے مسائل میں نیت غلط کرنا بہت انسان پکڑا جاتا جیسا میں بار بار کہتا ہوں کہ انسان اگر ڈاکٹری پڑھتا ہے یا کوئی بھی دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس میں تو دنیا کے لیے کرتا ہے اس میں اگر انسان کی نیت خراب ہو یعنی دنیا کے لیے پیسہ کمانے کے لیے تو کوئی پکڑ نہیں لیکن یہی عالم دین دین قرآن سیکھتا ہے تاکہ ہمیں تنخواہ ملے اچھا تو یہ شرک ہوگئے اگر اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ ہمیں تعریف کرے تاکہ ہم یہ کام ٹالیں یہ ہمیں یہ مسلم مل جائے جج بننے کے لیے تاکہ پیسہ تنخواہ ملے یا اسکول میں کیونکہ پیسہ پڑھانے والوں کو تنخواہ زیادہ ہم تو اس لیے اب بننا چاہتے ہیں تھوڑی آکاری ہوگی لیکن انسان اگر اللہ کے لیے کرتا پھر یہ چیزیں ملتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی اصل منشا کیا ہونا چاہیے اللہ کے لیے خلوص اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر ایک کوئی صحابی ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس حضرت عمر تھے مجھے جو خیال کہتے کہ اللہ کے رسول کبھی ہم لوگ کوئی نیکی کرتے کوئی اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم لوگ تعریفیں سنتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیونکہ لوگ خیر پر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے بتایا دل کا آج لوگن کہ مؤمن کے لیے یہ جلدی خوشخبری ہے یعنی اللہ نے ایک خوشخبری معجل کر دی دنیا میں دکھا دی اور آخرت ملے گی یعنی جس کی نیت اللہ کے لیے ہے اس کے بعد تعریف سنی جیسا کہ انسان ایک تقریر کرتا ہے دل سے کرتا ہے اللہ کے لیے اس کے بعد لوگ تعریف کرتے کہ ماشاء اللہ ان کی خطبہ اچھا ہے یہ دیتے ہیں تو ماشاء اللہ میرے دل تک بات پہنچتی ہے اور ان کے ان کے تو اچھی بات ہے تو لوگ تعریف کر رہے ہیں لیکن ان کے منہ پہ یا وہ اس کے وجہ سے اور مزید خوشن کریں کہیں گے یہ غلط ہے اور دل میں نہیں اثر کرنا چاہیے اسی لیے کچھ صحاب کرام جب ان کی تعریف لوگ کرتے تھے منہ پہ کبھی سنتے تھے تو کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ لوگ تو ظاہری عمل دیکھ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں جو میری چھپی ہوئی باتیں رازشیں جو میں کرتا ہوں اے اللہ تو ہی جانتا ہے اس لیے اے اللہ یعنی ان کے بات پر مجھے چاہے مجھے ان کے باتوں پر یعنی اثر نہ کرو یعنی میرے دل میں یہ اثر نہ ہو اور میرے خلوص میں کچھ اثر نہ ہو تو یہی انسان کو کرنا چاہیے کہ دعا کرو اللہ ہمیشہ خلوص دل رکھے یہ ریاکاری بہت ہی بڑی چیز ہے اسی طرح پیسہ کمانے کے لیے ہوتا ہے آپ دیکھو گے ایک قرآن سیکھتا کیوں کیوں کہتے ہیں محلے والے قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں ہم, ہم سیکھیں گے تو بہت پیسہ کمائیں گے کہیں گے دنیا کے لیے تو حرام ہے اللہ کا رسول فرماتے تائسا عبد الدینار ہلاک برباد ہوا دینار کا بندہ یعنی دینار کے جو بندہ ہے اس کے دوڑتے پیچھے دوڑتا وہ تائسا یعنی برباد ہوا تائسا عبد الدرہم اور برباد ہوا درہم کا بندہ تعیشہ عبد الخمیصہ ہلاک برباد ہوا دھاری دار چادر کا بندہ یعنی چادر خوبصورت کپڑا ملنے کے لیے لوگ کس طرح کرتے تھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہے اگر اسے دیا جاتا پیسہ دینا اور درہم دیا جاتا تو خوش ہوتا اور اگر انہیں نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتا ہے بخاری کی ہے اور ہم میں سے بہت سے مولانا لوگ اس طرح پھر نہیں کہتے ہو سکتا میں استقر اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ رہیں لیکن بہت سے لوگ ان لوگ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو نیکی ٹھیک کرو کہتے جب تک پیسہ نہ ملے گا ہم نہیں کریں گے تو اگر پیسہ کے شرط لگاتا ہے تو کہیں گے یہ اللہ کے لیے نہیں دنیا کمانے کے لیے ہوا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو بھڑکائی جائے گی اس کی آگ بڑھانے کے لیے سب سے پہلے کس کے ساتھ تین لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مجاہد جہاد کرنے والا ان کو لایا جائے گا اللہ اسے سے پوچھیں گے کہ تم نے جہاد کی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ میں نے جہاد کی ہے کیوں کہ تمہارے یعنی تمہارے راستے تمہارے دین پھیلا شائع کرنے کے لیے اللہ فرمائیں گے تم جھوٹا ہو تم نے جہاد کی اس لیے تاکہ لوگ بہادر کہیں اور لوگ نے کہتے کہ تمہیں بدلہ تو دنیا میں مل گئی پھر فرشتوں کو گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینکیں گے اسی حال عالم کے ساتھ آ لایا جائے گا اللہ ہم دین کے لیے میں نے علم سیکھی اللہ کہ تم جھوٹا ہو دنیا حاصل کرنے کے لیے اور ایک سخی آدمی کو لایا جائے گا جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں یعنی وہ ظاہری تو اللہ کے راستے میں کی ہے لیکن حقیقت میں صرف تاکہ تعریف حاصل کرے اللہ فرمائے میں یہ تینوں کو حدیث بات ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تریا کاری سے بچنا چاہیے چاہے چھوٹا کام ہو یہ آپ ہمیشہ دعا کرو کے اللہ خوش اور ہر کام آپ چھپ کے کرو مثال کے طور پر جیسا کہ بہت سے علماء کہتے ہیں نماز جب پڑھو تو فرض نماز مسجدوں میں اسے اللہ کا رسول کا فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر نماز کون سی ہے انسان کے نماز گھر میں فرض کے علاوہ فرض صرف مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے اور سنتیں سنت یہ کہ انسان گھر میں پڑھے کیونکہ لوگوں کے سامنے جب پڑھے گا چار رکات چھ رکعت دس رکعت تو لوگ دیکھیں گے تو گھر میں جب پڑھے گا تنہائے میں تو لوگ نہیں دیکھیں گے صحیح کہ نہیں انسان جب صدقہ کرتا اللہ کے رسول صدقے کے بارے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن جس دن سایہ اور نہیں ہوگا ایک بندو کے داہنے ہاتھ سے پیسہ چھپا کے دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا اور آج کل ہم لوگ دکھا کے دیتے ہیں. تسبیح سا کرتا تو کم سکن کوئی حقیقت نہیں حدی اسلام میں تو اس لیے اور اس کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں دعا کرو تو ضرور کہ آپ سب کے سامنے اتنا لمبا اور چوڑا ہاتھ اور رو رو کے تم کرو کیونکہ رو رو کے تو مانگنا تو چھپ کے کرو تنہائی میں کرو تو ہر عبادت انسان کوشش کرنا چاہیے آپ کرو اللہ باقی دیں گے لیکن کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ تنہائی میں کچھ نہیں کریں گے لذت نہیں ملتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے تو بہت ہی لذت ملتی ہے کیونکہ لوگوں کی تعریف حاصل ہوتی تو غلط ہے ریاکاری بھی اللہ کے رسول نے بتایا کہ شر کا اثر ہے تو خلاصہ یہ ہو کہ شرک دو قسم ہے اکبر اور اثر دونوں میں کیا فرق ہے سب سے پہلے فرق یہ ہے کہ شرک اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو اللہ کے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے لیے طواف کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانتا ہے اور وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی کر سکتا ہے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے حجت قائم کرنے کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دیکھا کہ سجدہ کے تم کافر ہو نہیں اس کو ہم سمجھائیں حجت قائم کریں پھر علومہ فیصلہ کریں گے جیسا کہ انشاءاللہ تو اللہ تین ہفتہ بعد غیر کے بارے میں بات کریں مرتد کون ہوتا ہے ردت کس طرح ثابت ہوتی ہے کہ مرتد ہوگی قاطر ہوگئے یہ شروع پتائے جائے گا ان تین چار درس بعد اور شر کے میں انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن خطرناک یعنی اس کے خطرناک موڑ پر پہ پہنچ جاتا ہے یعنی وہ سمجھو اسلام مسلمان ہی رہ جاتا ہے لیکن سمجھو ایک عمارت کے بالکل کنارے پہ آ جاتا ہے کبھی بھی کوئی دھکا دے دے تو گر جائے گا تو صرف وہ بیچو بیچ میں رہے یہ کاموں سے دور رہنا چاہیے نمبر دو یہ ہے کہ شرک کے اکبر سے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں انسان روزہ نماز کتنا بھی کرے اگر وہ شرک اکبر کرتا ہے کسی اور کو مانتا ہے تو یہ سارے اعمال بیکار اور شرک کے اثر میں انسان کے عمل نماز روزہ باقی ہیں لیکن جس میں شرک اصغر کی ہے جس عبادت میری آکاری کی ہے وہ عبادت مقبول نہیں لیکن باقی جس میں ریاکاری نہیں مقبول ہے جو بھی شرک اثر کی ہے وہ حرام ہے اللہ پر قسم کھائی تو گناہ ملا لیکن باقی چیزوں میں وہ گناہ گاہ نہیں ہوتا وہ اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے لیکن پھر بھی بچنا چاہیے نمبر تین یہ ہے کہ شرک کے اکبر بڑا شرک کرنے والا شخص اگر مر جاتا ہے تو وہ جیسا کہ آیا جو پڑھیں گے وہ جہنمی ہے اور اس کو جنت جانا اللہ نے اس پر حرام کر دی ہے اگر وہ شرک کے اکبر کے مرتبے ہے اور شرک کے اثر کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں رہے گا جتنا اللہ سزا دینا چاہتا ہے تو دیں گے زیادہ آزاد تو ملے گا لیکن اس کے بعد آخری میں اللہ سبحانہ تعلیم جنت میں ضرور داخل کریں گے اگر وہ موحد اور شرک والا نہیں ہے اور نمبر چار یہ ہے کہ شیر کے اکبر اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اسرار کرتا ہے کبیرہ اور کفر اور شرک کے کام کرنے پر اور اگر فتوا دیا گیا اور علماء فیصلہ کی کہ مرتد ہو گیا تو پھر اس کا خون مال سب کچھ مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتا ہے قتل بھی کر سکتے اگر کوئی حاکم عالم عادل ہو تو وہی فیصلہ کرے گا نہ کہ جیسا کہ آج کل جو دیکھا جاتا ہے کسی کو بھی کافر بنا کے ذبح کر دی نہیں جیسا کہ چاروں طرف دیکھا جاتا ہے اور خطبے کے تقریبا ہی موجود تھا آج تو اس لیے یہ نہیں یہاں کوئی معتبر معتدل صحیح علماء اگر فیصلہ کرے تو پھر اور شرک کا اثر کرنے والا اس کا خون مال سب کچھ محفوظ رہتا کیونکہ ابھی تک مسلمان ہے سر اکبر کرنے والا اگر فیصلہ کیا گیا کہ وہ کافر ہے تو نہ مسلمانوں کے قبرستانوں پہ اس کے تدبیر کیا جائے گا نہ اس کے بچے اس کے مارث بنیں گے یا اس کے ذبیحہ حلال ہے اگر وہ زندہ ہے اور شر کے اثر کی ساری چیز حلال ہے وہ زبیحہ حلال ہے اور اس کو بھی مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبروں میں دفن کیا جائے گا اس کے لیے جنازہ پڑی جائے گی مناس بانٹا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں یہاں مطلب ہے کہ اگر قرب شر کے اکبر یہ جو کرنے والا اور کفر کے حالت میں مرے اور علماء فیصلہ کرے کہ مسلمان نہیں تو یہ دونوں میں فرق ہے دو دونوں سے بچنا چاہیے بتایا گیا کہ دونوں میں کبھی کبھی ایک لائن کے فرق ہے سمجھو ایک پردہ اتنا ہی ہلکا پردہ فرق ہر ایک نہیں فرق کر سکتا ابھی مثال میں نے قسم کی مثال دی قسم کھانے والا ہمیں کیا پتا ہے کس وجہ سے قسم کھاتا ہے اگر کوئی کہ میری باپ میرے میاں میرے فلاں پیر کے قسم تو کہیں گے یہ شیر کے اثر ہے لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا کہ یہ سب کچھ کرنا تو اکبر ہوگئے تو یہ فرق کون کر سکتا ہے وہ خود نہیں کر سکتا تو اس لیے اس میں دونوں میں بھی ہو سکتا ہے تو بچنا چاہیے اسی طرح اگر میں کبھی اگر جس کی عادت بن جاتی ہے تو شرک اکبر کے دائرے بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں شرک سے اور ہر ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے یہ مسائل واضح کیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ بچیں نہ تاکہ ہم لوگ کریں علم دین یہ سیکھنا اور یہ مسائل سیکھنا یہ بلکہ نماز روزہ سیکھنے سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ اگر یہ صحیح تو آپ کی نماز چاہے کتنا بھی کم ہو وہ قبول ہے مقبول ہے اگر اس میں آپ گڑبڑی کرو گے تو پھر آپ کی نماز روزہ فائدہ نہیں ہے اس لیے انسان عقیدہ سیکھے اور عقیدہ ساری چیزوں سے پہلے اپنا عقیدہ سدھارو اور اس پر عمل کرنے کی یعنی کوشش کرو اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ کا ہم کو ہم سے سارے عمال قبول کریں شرک اور خرافہ سے ہم کو دور رکھے اور ہمیشہ ہم لوگ کو توحید اور ایمان کے حالت پہ ہم لوگ کو رکھے دنیا زندہ بھی اور موت کے اسی حالت پہ آئے جہاں ہم لوگ یعنی yani ایمان اور توحید کے حالت پہ صلی اللہ علیہ محمد و آرہی اجمعین